اور ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگاتا ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ اسے نہ سمجھی اور ان کے کاٹ میں ٹینٹ روئی اور اگر ساری نشانیاں دیکھیں تو ان پر امان نہ لائیں گے یہاں تک کہ جب تمہارے حضور تم سے جھگڑتے حاضر ہوں تو کافر کہیں یہ تو نہو مگر اگلوں کی داستان